اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دیتی ہیں کہ قامت میں ان کا کیا حال ہوگا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے مگر اکثر لوگ شکرناؤ کرتے